أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات من تجري من تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم اولئك السبق قتل जाने वाले مہاجرین میں سے اور انصار میں سے اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے ایسے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ومن من من منافقون اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں بدبیوں میں سے کچھ منافق ہیں وبین اہل المدینہ کی اور اہل مدینہ میں سے بھی و پر تلے ہوئے ہیں یا خالص نفاق پر ہیں لا تم ان کو نہیں جانتے نہن ہم, ہم ان کو جانتے ہیں ہم, ہم ان کو دو بار عذاب دیں گے اور کچھ دیگر ایسے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے خلطوا عملا صالحا خرا سی آ انہوں نے کچھ نیک عمل اور کچھ دوسرے برے عمل ملا دیے <عَلَيْهِم> اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرے اِنَّ اللَّهَ رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے من اموالهم ان کے مال سے سب لے تو ان کو پاک کرے گا اور ان کا تجزیہ کرے گا اس کے ذریعے علیہم اور, ان کے لیے دعا کر فإن اور بہت جاننے والا ہے علم کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور خداط لیتا ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے عمَلُوا فَصَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمَّ وَالْمُؤْمِنُونَ اور کہہ دیجیے کہ عمل کرو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور اور قریب تم غیب اور حاضر کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ تُمْ تو وہ تمہیں اس چیز کی خبر دے گا جو تم کرتے تھے وَآخَرُونَ آخارون لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ دیگر جو مؤخر کیے گئے اللہ کے حکم کے لیے اما اما ادیب اماٮٔ یوبو علیم چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے اور یا ان کو عذاب دے واللہ علیم واللہ تعالی خوب جاننے والا والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اور جنگ کی, کی اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی ہی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ تعالی شہادت دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں لا تقم تک ابدا تو اس میں ہرگز کھڑا نہ ہو لا مسجد یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں ہی جان بنائی تو پہارو اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں اللہ تعالی بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے کیا وہ جس کی بنیاد اللہ کے تقوی اور رضامندی پر ہو وہ بہتر ہے امن سا بنیافار فنہارد ہی جہنم یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو گرنے والے گڑے کے کنارے پر تو وہ اس کو لے کر گرا جہنم میں لا قوم اور اللہ تعالی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا لا یزال ضالیہ بناؤ فی تنوبی وہ عمارت جو انہوں نے بنائی وہ ان کے دلوں میں شک پیدا کرتی رہے گی اللہ انتقت آپ لوبو ہوں اللہ کے ان کے دل کاٹ دیے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں و اللہ علی محکیم اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے یہ منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی مقصد اس کا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا یہ مکلو و مقصود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے کدھر سے آ گئی تو منافی تو کہنے لگے جی آپ آئے ہماری مسجد میں اور ادھر آ کے نماز پڑھائیں ہمیں مسجد کا افتتاح ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھارلی کا ٹھیک ہے میں آؤں گا اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ ایسی مسجد جس کی بنیادی لڑائی فساد پر ہے اس میں آپ کھڑے نہ ہوں وہ مسجد جس کی بنیاد تقرے پر ہے اس میں آپ کھڑے ہوں یعنی اہل قبا کی مسجد مسجد قبا میں جانے اور نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور منافقوں کی اس مسجد سے منع کیا تو پھر بعد میں نبی اخلاق السلام نے حکم دیا تو اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا اس کو مسجد زیرار عام طور کہتے مدینہ میں اس کی بنیاد تقوی پر نہیں جس مسجد کی بنیاد لڑائی افسات پر ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں میں بنے یا پہلے بنے کوئی بھی مسجد جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر ہے اس میں نماز پڑھنا جائز ہے جس کی بنیاد تقوی پر نہیں اس میں نماز پڑھنا اس میں کھڑے ہونا جائز نہیں یقین اللہ تعالیٰ نے ممینوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے یہ فی صبح اللہ وارون وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں پس قتل ہوتے ہیں اور قتل, قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں, ہی ہیں. علیہ والقرآن یہ اس پر پختہ وعدہ ہے پکا وعدہ ہے تورات میں انجیل میں اور قرآن میں ومن اوفا اور اللہ کی نسبت اپنے وعدے کو زیادہ وفا کرنے والا قوم ہے کم الدیبہ یا تم بِهِ تو اپنے سودے پر خوب خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے وزا نکاح فوج العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد بیان کرنے والے روزے دار مجاہد رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اور خوشخبری دے دی دی دی دی کو. ما لیے یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استفار کریں خواہوں کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں من بعض ما لهم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان کے لیے یہ واضح ہو چکا کہ وہ جہنم والے ہیں پما کا نسک فارو ابراہیم علی ابھی اللہ واضح اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش طلب کرنا وہ تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو وعدہ اس من اللہ نے اس ابراہیم سے کیا تھا پلما طبی اللہ اللہ ابو اللہ جو وعدہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا تھا فلم لَهُ أَنَّهُ اللہ تبر امین مِنْهُ جب اس کے لیے یہ ظاہر ہوا ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبر ہو تو وہ اس سے بری ہو گیا اس نے برأ کا اظہار کیا ان لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ یقینا ابراہیم تجرب کرنے والا آہیں بھرنے والا حلیم نہایت بردبار تھا اللہ, اللہ, اللہ،, يبين لهم ما يتقون اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد ان کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے حتٰ کی ان کو واضح کر دے جس سے وہ بچے ان اللہ حبی کل یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے مارتا ہے اور تمہارے لیے اللہ <سؤال> کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی وہ انصار کے جنہوں نے آپ کی پیروی کی تنگی کی گھڑی میں اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہونے کے قریب تھے پھر اس نے ان کی توبہ قبول کی یقیناً وہ ان کے ساتھ نہایت رافت و رحمت کرنے والا نہایت نرمی کرنے والا نہایت مہربان ہے وَعَلَى وہ الَّذِينَ ہو اور ان تین آدمیوں کی توبہ بھی قبول کر لی جو پیچھے جن کا معاملہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اور ان پر ان کی جانے بھی تنگ ہو گئی ودن اللہ مل جامع اللہ, اللہ علیہ اور ان یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ اور توبہ کریں ان اللہ تو یقین اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ ہلال بن امیہ کا مالک اور مرارا بن ربیع یہ تین بندے تھے غزلہ تبوک سے پیچھے رہ گئے مومن تھے ان کے علاوہ باقی منافق تھے جو پیچھے رہے تو منافقوں نے اپنے جھوٹے ہلے بہانے ادھر بہانے بنا کے پیش کیے تو آپ نے ان کو جانے دیا اللہ تعالی نے کہا سکے تو ان کا تقریباً سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا تو پھر اللہ نے یہ ناظر کی پچاس دن بعد ان کی توبہ قبول تو یہ تین مسلمان تھے ہلال ابن ابنیا کابو بن مالک اور مرارا بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی مسلمان آدمی سے ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نکلتا ہے نا تو اس سے بندہ پچاس دن بھی ناراض رہ سکتا ہے اگر فائدہ نکلتا ہے تو اور اگر فائدے کے بجائے <تصفح> الٹا نقصان ہے پھر ایک دن بھی ناراض رہنا نہ جائز نہیں ہے اور اگر نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ تین دن تک کسی سے ناراضگی رکھی جا سکتی ہے بات تو یہ ناجائز ہے نا وہ تو کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے وہ کرتا رہے ایک تغافل ہے سو ان کو مبارک ایک عرض تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے آپ اپنا کام کریں اس کے لیے تو ناراض ہونا جائے گی نہیں ہے ہاں ہاں اگر وہ ناراض ہوتی ہے تو گناہ گار ہوگی چاہے حق پہ ہو کوئی بھی یہ اصول سمجھنے کوئی بھی معمور اپنے ولی امر سے ناراض نہیں ہو سکتا چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ عام مسلمان ہو اپنے خلیفہ وقت سے ناراض نہیں ہو سکتے اگر ہوں گے تو یہ ان کی زیادتی ہے اور وہ جرم دار اور گناگار اور قصوروار ہے نبیلا سلاطلاب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امیر کوئی بھی ہو کسی بھی لیول کا وہ تمہارا مال کھائے تمہاری پیٹھ پہ تمہیں کوڑے مارے پھر بھی تم اس کو اس کا حق دو وص اللہ حق اور اللہ سے اپنے حق کا سوال کرو ہاں ایک ہے کہ دل کے اندر کوئی تھوڑی بہت وہ کوئی بات آ جاتی ہے وہ دل سے نکالنا وہ اللہ کے بعد اختیار میں ہے بندہ اپنے معاملات کے اندر گڑبڑ نہ کرے حضرت ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی علیہ رہسلام نے کہا مجھے پتا ہے جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے اب جب مجھ سے راضی ہوتی ہے جب تو مجھ پہ راضی ہوتی ہے نا تو, تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے لا ابی محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے وَرَبِّ رب کی قسم تو حضرت ایسا اللہ کہہ لگی اللہ اس کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں نا صرف اتنا فرق ڈالتی ہوں کہ میں آپ کا نام نہیں دیتی بس یعنی کہ یہ معیار ہے ناراضگی میں صرف اور صرف کیا نام چھوڑا ہے اور کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تو کوئی بھی یہ چاہے میاں بیوی بی ہوں چاہے اولاد والدین ہوں یا کوئی بھی ولی امر سے ناراضگی یہ بنتی نہیں ہے ناراضگی بنتی ہے برابر کے آدمی کے ساتھ یہ اپنے سے نچلے درجے کے ساتھ جو جس کا درجہ اوپر ہے اس کے ساتھ ناراضگی کا کوئی مانا ہی نہیں اگر کوئی ناراض ہو بھی لے گا تو اس کی اطاعت کرنا فرض ہے وہ برابر والوں نے تو بیڑا کر سگے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں نا تو وہ ہو جائیں لیکن وہ سلاح کر لیں گے بتا کہ اگر اگر تو کسی بھائی سے ناراض ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس سے ناراض ہوئے ہیں اور اس کو احساس ہے کہ یہ کیوں ناراض ہوا ہے اور وہ پھر اپنی اصلاح کرتا ہے تو آو جب تک آپ کے ناراض رہنے کی وجہ سے آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ اس سے ناراض رہیں لیکن اگر آپ کے ناراض ہونے کا اس کا چلو ٹھیک ہے جان چھٹی ناراض ہو گیا بھی تھا گال سے ناراض ہونا فائدہ کوئی نہیں اب ان کے ساتھ نبی سلا تو سلاب ناراض رہے ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے ملبوت رکھنا ضروری ہے کہ آپ جس سے ناراض ہو رہے ہیں آیا اس سے ناراض ہونے کا ایسا تو نہیں کہ علامہ اجمل صاحب اپنی بیوی سے ناراض ہو اور بیوی کا چلا منہ ادھر سے ادا مو ادھر کوئی فائدہ نہیں ناراضگی کا بظاہر غسل بان ہی ہے لیکن اس کے اندر اوپر شرپ پایا جاتا ہے یا پھر ایسے دین یا کام سے دوری ہے تو آپ اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ نفرت کا اظہار کرنے کا اگر فائدہ ہے تو ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ اس کو دعوت ہی نہ دے سکیں اس کی اصلاح ہی نہ کر سکیں تو اس قسم کے بندے کے ساتھ نفرت کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نقصان ہے یعنی کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ جو مفاسد ہیں ان کو دور کیا جائے اور منافع کو حاصل کیا جائے ہر کام میں نفع اور فائدہ اس کو مضبوط رکھا جائے نقصان کو بھی مضبوط رکھا جائے نقصان سے بچا جائے اور فائدے کو حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں در اے اور جلب منافع یا اللہ دینا امن الف اللہ ون اسفاد یقین وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے دروور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ماں کا مدینہ اہل مدینہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں لالی کا لا ولا ولا لا لا بھی اس وجہ سے تھکاوٹ یا بھوک اللہ کے راستے میں پہنچتی ہے اور وہ کوئی بھی وادی کو رونتے ہیں کسی ایسے علاقے میں چلتے ہیں جہاں پر ان کا چلنا کافروں کو غصے میں ڈالتا ہے اور جو بھی وہ دشمن کا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کے بدلے یقیناً ان کے لیے نیک صالح عمل ہی لکھا جاتا ہے یقیناً اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ولاقات لیے جی الحم اللہ ایسا نہ مکان اور نہ ہی وہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی وادی کو تارتے کسی علاقے سے گزرتے ہیں مگر اس کے بدلے بھی ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ تعالی ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے جو وہ کرتے تھے وہ مکان فیرو کا ممینوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سب کے ساتھ اکٹھے ہی نکل کھڑے ہوں ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے تاکہ وہ دین کی کچھ سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس آئیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے لڑو جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے قریب ہیں اور وہ تمہارے اندر محسوس کرے اور جان لو انمتین اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کے ساتھ اور جب بھی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہے جو کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں بڑھا دیا ہے فَأَمَّ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں وہ ام اللہ دینا فی قلو مراد اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے فضاد تم رجسن ارا رو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ گندگی میں اور زیادہ کر دیا اور فی کل مرتن او مرتن کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ مائے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور جب بھی کوئی سورت ناول ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کیا تم کو کسی ایک نے دیکھا ہے سمن خورافر وہ پھر جاتے ہیں اللہ, اللہ, اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے رحیم یقیناً تمہارے, طرف تمہارے میں سے ہی ایک رسول آیا ہے جس پر گرا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا وہ تم پر بڑا حریف ہے اور مینوں پر بڑا نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے ان طبل پرہ اللہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے اللہ ہیل تو عرص العظیم میں نے اس پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے قرآن بھی ایسے نہیں ہیں جی وقف جو کرنا ہے تو وقف کرتے ہیں آیا پڑھو گے اللہ